مُوسَى کتاب اور بے شک ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی فخت فِيهِ پس اس کتاب کے بارے میں اختلاف کیا گیا یعنی کئی لوگوں نے اس کتاب کو ماننے سے انکار کیا موسا علیہ السلام کے جانے کے بعد لوگوں نے اس کتاب کے بارے میں اختلافات پیدا کی اور اس میں رد و بدل کر دیا و لا کلیمہ تن سبقت میں رب نہ ہوں اور اگر اللہ کی طرف سے کلمہ کلام فیصلہ سبقت نہ لے گیا ہوتا تو ضرور ان کے درمیان معاملہ ختم کر دیا جاتا مراد یہ ہے کہ اگر یہ قیامت کو یوم جزا نہ بنایا گیا ہوتا کہ گناہوں کی اصل سزا کہاں ملے گی قیامت میں تو دنیا ہی میں ان کو عذاب دے کر اور یہیں پر فیصلہ کر دیا جاتا دنیا میں فیصلہ نہیں ہے دنیا میں مشکلات یا عذاب ہے عبرت کے لیے سبق کے لیے ہے لیکن اصل جو فیصلہ ہوگا وہ کل بروز قیامت ہوگا اب دیکھیں نا عراق میں افغانستان میں فلسطین میں کشمیر میں دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے دشمنان اسلام ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالی چاہے تو یہ زمین میں تھنس جائیں ہلاک ہو جائیں لیکن اصل فیصلہ یوم جزا یہ دنیا نہیں ہے یوم جزا آخرت ہے ہاں دنیا کے اندر بھی ان کے لیے ہلاکت ہے لیکن ایک وقت تک انہیں مہلت دی جاتی ہے وہ ان نہ اور بے شک یہ لوگ لَفِي شک من ہو مریب اس قیامت کے بارے میں اور ان باتوں کے بارے میں ضرور شک میں مبتلا ہے یعنی وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں ڈھیل کیوں دی جاتی ہے وہ ان اور بے شک تمام کے تمام لَمَّا لف ر ہوں تمام کے تمام کو آپ کا رب انہیں پورا پورا بدلہ دے گا ان کے عامال کا تو یوم جزا ضرور آئے گا بدلہ بھی پورا ملے گا ان نہ ہوں بیما یا بے شک اللہ ان کے تمام کاموں سے خبردار ہے فس پس آپ قائم و دائم رہیں کما امیرتا جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ومن تا ما اور جو مسلمان آپ کے ساتھ تائب ہوئے اور دین اسلام پر کاربند ہیں وہ بھی اس پر ثابت قدم رہیں ولا توت اور اے مسلمانوں تم سرکشی نہ کرو ان بما تعملون بس بے شک اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے ولا تو تم سرکشی نہ کرو یعنی گناہ نہ کرو اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے ختم قادریہ شریف جہاں کہیں بھی منعقد ہوتا ہے خصوصاً باہر شریعت میں ہر اتوار کو عصر کی نماز کے بعد جب ختم قادریہ ہوتا ہے تو آخر میں یہی تصور دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے بڑا روحانی منظر ہوتا ہے ہر ہفتے پابندی سے اللہ کرے ہم شرکت کریں تاکہ ہمارا بھی تصور یہ قائم رہے پورے ہفتے اور پورے ہفتے ہم گناہوں سے بچ سکے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ <وَلَمُوا> اور اے مسلمانوں ظالموں کی طرف تم نہ جھکنا ان کی طرف مائل نہ ہونا فتح ورنا تمہیں جہنم کی آگ چھوئے گی وما لکم مندون اللہ من, مِن اولیا اور جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی تمہارا دوست نہیں ہوگا کوئی بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا ثم لا تن پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی کوئی تمہیں سہارا نہیں دے سکے گا جب اللہ ناراض ہو جائے تو دنیا کی مخلوق کیا کر سکتی ہے وہ عقیمی اور نماز قائم رکھو تو رفین دن کے دونوں کنارے دن کا پہلا کنارہ فجر کی نماز دوسرا کنارہ ظہر اور اثر کی نماز یعنی دن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے تک ہے تو اس دن کے دو حصے ہیں ایک زوال سے پہلے ہے ایک زوال کے بعد ہے زوال سے پہلے ایک نماز ہے اور زوال کے بعد دو نمازیں ہیں زہر اور اثر و زلفم من ال اور رات کے کناروں میں یعنی مغرب اور عشاء رات کے حصوں میں اللہ کی عبادت کرو ان الحسنات یوزن سیات بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں حدیث سے پاک میں فرمایا کوئی اگر نو صغیرہ گناہ کرے اور ایک نیکی کر لے تو اس نیکی کی برکت سے نو صغیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور جہاں تک کبیرا کا تعلق ہے اگر بندہ کبیرہ سے توبہ کر لے تو توبہ کی برکت سے صغیرہ اور کبیرہ گنا ایسے مٹ جاتے ہیں گویا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے ذالک کا ذک اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے وصبر اور صبر کروں فن اللہ بس بے شک اللہ تعالی لا دیل محسن نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا کانا مین القرون من قبلكم سوال یہ ہے کہ پچھلی قومیں ہلاک کیوں ہوئیں فرمائے جو قوم ہلاک ہوئیں وہ پوری کی پوری قوم برائیوں میں ملوث ہو گئی انہیں ملامت کرنے والے مذمت کرنے والے وہ بھی آہستہ آہستہ انہی جیسے ہو گئے جب پوری قوم تباہ ہو گئی تو اللہ کا عذاب آیا فلا الا کانم ان القرون قبل کو الو بقی پس ایسا کیوں نہ ہوا کہ پچھلی قوموں میں ایسے لوگ باقی رہتے کہ جو نیکی کرنے والے ہوتے ی عل فسادی فل اردی زمین میں فساد سے وہ روکتے لیکن ایسا نہ ہوا الا قلیلم انجینا منہ ہاں تھوڑے ایسے لوگ رہے اکثریت گناگار ہو گئی تھوڑے ایسے لوگ رہے جنہیں ہم نے عذاب سے بچا لیا اب بھی ریشو بڑی تیزی کے ساتھ گر رہا ہے گناہوں کا ریشو اور گناہ گاروں کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے نمازی پرہیزگار نیکی کی دعوت دینے والے آہستہ آہستہ وہ بھی گناہوں کی طرف جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بے حیائی کے اس سیلاب سے گناہوں کے اس سیلاب سے مسلمانوں کو ہمیں ہماری اولاد کو اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے ظالم یعنی گناگار اسی چیز کے پیچھے پڑ گئے ماں ات ریفو جو چیزیں انہیں دی گئیں۔ یعنی دنیا کی نعمتوں میں عیش و عشرت میں وہ لگ گئے وہ کانو مجرمین اور وہ مجرم تھے گناہ گار تھے وہ ماں کان ابو کلی یوگلی کل قرآب غلم اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بے وجہ ہلاک کر دے وہ آخلوہ موسلی اور ان کے لوگ اچھے ہوں مراد یہ ہے کہ کسی بستی کے رہنے والے نیک لوگ ہوں تو ان لوگوں پر اللہ کا غضب عذاب نازل نہیں ہوتا اور جب بستی کے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے قرآن مجید فقان حمید میں دوسرے مقام پر اس کو اس طرح بیان کیا گیا وما أَصَابَكُم میں مصیبت فَبِمَا کا سبب کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہیں یعنی تمہارے گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں دنیا کی ہلاکتیں بربادیاں عذاب کی گناہوں کی وجہ سے ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک سکون اور چین والی زندگی گزارے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیں اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے اور معاشی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے و ل اور کا اور اگر آپ کا رب چاہتا لج عالنس امت واحدہ سب لوگوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا یعنی سب نیک ہو جاتے کوئی گنا کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتا گنا کرنے کی کوشش کرتا تو پاؤں اس کے شل کر دیے جاتے زبان سے جھوٹ بولنے کے لیے زبان چلانے کی کوشش کرتا تو زبان اس کی روک دی جاتی لیکن اللہ تعالی نے اپنی مشیت سے انسان کو اچھائی اور برائی اختیار کرنے کا اختیار دیا ولازا لونا مختلف ہمیشہ یہ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے علامہ رشیم ربک مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا یعنی جن پر تمہارے رب نے رحم کیا وہ دین حق پر متفق رہیں گے اور اس میں اختلاف نہ کریں گے ولیز کا اور لوگ اسی لیے بنائے ہیں یعنی اختلاف والے اختلاف کے لیے اور رحمت والے اتفاق کے لیے کہ ان میں ایسی صلاحیتیں رکھیں عقل اور سوچ رکھیں اگر اچھائی کی طرف عقل استعمال کرے تو یہ عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے برائی کی طرف عقل کو لے جائے تو یہ عقل اس طرف جاتی ہے اب دیکھیں نا چوری جو چور چوری کرتا ہے جو ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کے اندر بھی تو وہ عقل استعمال کرتا ہے یہی نوجوان اگر اپنی عقل کو استعمال کرے تو وہ ایجادات بھی کرتا ہے تعلیم میں بھی آگے بڑھتا ہے ملک و قوم کی خدمت بھی کرتا ہے اسلام کی دعوت بھی دیتا ہے وہ تنت کلیمت و کا آپ کے رب کے کلیمات پورے ہوئے لم ان جہن منل جنتی ون نہ سی اللہ تعالی نے فرمایا ضرور ضرور جنات اور انسانوں سے ان تمام سے میں جہنم کو بھر دوں گا جو گناہ گار ہوں گے مجھے کوئی پرواہ نہیں میں جہنم کو ان سے بھر دوں گا وہ کلن نہ کسو الی کا من امبا اور یہ تمام آپ پر انبیاء کے واقعات ہم بیان کرتے ہیں مانو سب تو بھی مانو سب تو آد کا کہ وہ واقعات ہیں جس سے ہم آپ کے دل کو اور مضبوط کرتے ہیں مانو سب بھی تو بھی کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن پر غور کرے اگر نیک ہے تو نیکی پر اور مضبوط ہو جائے گا اور گناہ ہے نور قرآن سے ایسا منور ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی ہادی الحق کو اس صورت میں سرہود میں فیحادی سے مراد سورہ ہے اس سر مبارکہ میں حق آپ کے پاس آ گیا یعنی اس صورت میں وہ باتیں ہیں جو انسان کو ہلا کر حق کی طرف مائل ہونے پر اسے راغب کرتی ہیں وہ مئو اور نصیحت اور مومنوں کے لیے نصیحت کہ انہیں اللہ کی یاد دلائے کل محبوب آپ فرمائی لینا لا یو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اعملوا املو الا جب ہم اس کو الگ پڑھتے ہیں تو اعملوا اور ملا کے پڑھا جاتا ہے لا یو مینو نہ اور یہ وضاحت ہم پہلے ہی کر چکے ہیں قرآن پاک کی جب تلاوت کریں گے تو اعملوا کو الگ نہیں پڑھ سکتے لیکن جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ایک ایک لفظ کا ترجمہ جب بتایا جاتا ہے تو علماء اسلام نے اس کی رعایت دی ہے تو جب ہم تلاوت کریں گے تو کیسے پڑھیں گے لا یو مینو نہ ملو الا مکا نہ اے محبوب آپ فرمائیے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اے لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرو تم اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے ٹھیک ہے اب کرتے رہو تم اپنا برا انجام دیکھ لو گے انا عمل بے شک ہم بھی نیک عمل کرنے والے ہیں ون تم انتظار کرو انا من توضرون بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں یوم جزا قیامت کا دن آئے گا اور اچھائی کا سلا اچھا اور برائی کا بدلہ جو ہے وہ جہنم ہے اللہِ غیبُ اور اللہ کے لیے آسمان و زمین کے غیب ہیں اس کے بتائے بغیر کوئی نہیں جان سکتا وہ جسے چاہے اس کا علم اطا فرمائے فرشتوں کو انبیاء کو اولیاء کو اس نے جتنا چاہا علم اطا فرمایا وہ الہی اور اللہ ہی کی طرف یور جل امر ہو تمام کے تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں سارا اختیار تو اسی کے دست قدرت میں ہے پس تم اسی کی عبادت کرو وہ علیہ اور اسی پر بھروسہ رکھو وما ربك ما اور بغافل کا تعملون غوفی اور آپ کا رب ان کاموں سے غافل نہیں جو اے لوگوں تم کام کرتے ہو لوگ جو کام کرتے ہیں نیکی کریں یا برائی کریں اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اللہ تعالی ہمیں سر ہود کی ساری برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں بھی سچی پکی توبہ نصیب فرمائے نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی سعادت عطا فرمائے